قُلْ بالله بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا من رسول إِلَّا الَّذِي يُطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا غَوَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما کی سمجی اس مالک الملک رب العزت دیزت لا لاشری لائق ہے کہ جس نے حضرت آتم علیہ السلام سلام کے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ ہزار یا اس کو کموں بیش پیغمبر مبعوث فرمائے اور انہوں نے ساری انسانیت واسطے آدم علیہ السلام دی ساری اولاد واسطے نمونہ بنا کے بیچیا کہ لوگ پیغمبران دی زندگی نو نکھن انہوں کے تور اتوار اپنا جو آداب کو سکھاؤ ان دے مطابق اپنی زندگی نال لین تاکہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے اللہ کی رضا اور خوشنو دیبر اطاعت اور پرما برداری اندر ہی ہے کوئی شخص پیغمبر تو علاوہ کسی اور نمونے میں اختیار کر کے اللہ راضی اور خوش نہیں کر سکتے اللہ نے ساڈے راستے جس پیغمبر اور رسول نو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سابقا انبیاء اور سابقا کی ساری تعلیمات کا نچوڑ سارے سامنے پیش کیا کیونکہ اللہ دا دین جس کا نام اسلام ہے وہی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گرامی دی ہوئی اللہ نے اس دین ہر اعتبار نل آپ سے مکمل فرمایا لہذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک لاکھ ہزار یا اس تو کم بہت جن میں پیغمبر اور فصول بھی اللہ نے مبعوث فرمائے تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت عطا نکال ساڈا سبق چل رہا سی امبیا خصوصیات کے بارے اندر کہ اللہ تعالی نے انسان ہدایت اور رفت واسطے انسانوں نیتا رستہ اپنے جو نمائندے انبت دی دیا خصوصیت کی سن اور تقاضے کی سن اس سلسلے اندر گزشتہ دو تین جنیا اندر دو باتاں تفصیل نل ارض کی جا چکی نے پہلی بات سے یہ ہے کہ سارے ہی نبی سارے ہی پیغمبر علیہ السلام وہ اللہ نے انسان ہی پہ نے کسی دوسری مخلوق چو کوئی نبی کوئی رسول نہیں بنایا جنہوں اسی لفظ بشریت نل بیان کرنے ہیں کہ سارے بسر دوسری بات جدا ذکر ہو چکا ہے, تو اے ہے کہ نبی اللہ نے نہبیاں واسطے کوئی الیکشن لڑیا گیا نہ اللہ نے بندیاں کو مشورہ طلب کیتا نہ کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جہاں کوئی نبی بنے بلکہ یہ بات سراسر اللہ نے اپنے اختیار اندر رکھی کہ جن چاہا نبی بنایا اللہ اعظم قرآن اندر یہ اعلان موجود ہے کہ اللہ ہی خوب جاندا ہے کہ رسالت اور نبوت کتنے رکھنی ہے نبی اور رسول کنو بنا لے اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق جنہوں چاہ ہے نبی بنایا ہے لوگوں بڑے بڑے اعتراض ہوئے لیکن وہ اعتراض نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکے نہ اللہ کے کسی نبی نو کوئی نقصان پہنچا سکے یہ بدبختی اور بدنصیبی ہے کسی شخص کی کہ وہ اللہ کے کسی فیصلے کو قبول نہ کرے تیسری بات اللہ نے امبیا کی خصوصیات اندر جڑی رکھی ہے تو یہ ہے وما ارسل کہ اللہ نے جننے بھی نبی اور رسول بھیجے علیہ مسلام اپنے اپنے زمانے اندر اپنے اپنے دور اندر اپنے اپنے وقت اندر اپنی امت واسطے متا بنا کے بھیجا ہے متا ہوں کہ سر تو کے پیران تک ہر معاملے اندر ندیاں اطاعت کی نہیں جائے انہوں کی فرما برداری اختیار کی نہیں جائے لے بی اذن اللہ نبی نق نے دتا کہ وہ اپنی مرضی کوئی حکم دے دے وہ اللہ کی طرف حکم ملتا ہے تو پھر وہ خود بھی وہ عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنی امت ن بھی عمل کراق اور تلقین کرتا ہے امدیا پوزیشن اللہ نے قرآن مجید اندر واقف کر دیتی فرمایا کہ یہ نبی نو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اللہ کہ وہ نبت نپرا دے این بڑی نعمت عطا کرے اللہ انہوں کتاب دے کے بےجے اللہ انہوں تعلیمات اور حکمت و دانائی دیاں باتیں سکھا کے بھیجے تو پھر او آ کے لوگوں کو یہ کہ تسی میرے بندے بن جاؤ میرے پجاری بن جاؤ وہ آ کے لوگ کی ربانیین اللہ والے بن جاؤ رب والے بن جاؤل فرمایا یہ کسی بشر کسی بندے نوں حق ہی نہیں پہنچتا ایو ہل لا اللہ کتاب کہ اللہ انہوں کتاب دے کے پہجے. کتاب عطا کرے ان حکم اور حکمت دانا ہی سکھا کے انجے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اپنے زمانے کا سب تو بڑا عقل مند اور دانا ہوتا ہے سب تو بڑا فکن ہی اس بات نل پیدا ہوا کہ لوگوں نے امبیا کی زندگی میں انہوں کی تعلیمات کو اپنی عقل پر پرکھنا شروع کر دیتا ہے بعض دوقات عمل دے ذریعے اور کدی زبان نل بھی یہ کہہ ہے کہ یہ بات تے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی اس طرح سے سوچے ہی نہیں جا سکتا امبیا اپنے زمانے دے سب کو زیادہ عقل مند اور دانا سن علیہ السلام کیوںکہ استاد اللہ ہے جل جلدا ما کان بسر کسے بشر کسے انسان اے حق نہیں پہنچتا ہل کتاب کہ اللہ انو کتاب دے وے بل حکم کہ اللہ انو حکمت اور دانا سکھا سکھاوے اور اللہ یہ جی اور سجدی نہیں کہ او اور اور لوگ میرے بندے بن جاؤ اللہ چڑ دیو اللہ تو الگ ہو ربا نی بلکہ سے داری ہی اے ہے کہ او کے ہوئے اپنے جوڑے رشتہ اور تعلق اللہ میں قائم کرے وما ارسلنا رسول اللہ اللہ فرمایا جو رسول جو نبی بھیجیا بھی فرما برداری کیتی جائے اذن اللہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق جو حکم اللہ نے انہوں دیتے ہیں وہ مطابق وہ بھی چل رہے تھی بھی دی فرما برداری کا کوئی شخص بھی کسے پیغمبر اور کسے رسول دی تعلیمات تو الگ رہ کے خودے تو ہٹ کے اللہ دا فرما برداب نہیں بن سکتا قرآن مجید اندر اللہ وحدہو لا شریک نے سامو جو پیغمبر عذاب فرمایا ہے خودے متعلق اے ارشاد فرمایا ہے میں یوتی الرسول فقد ادا اللہ جہا میرے رسول کی اطاعت کرے گا انہیں میری اطاعت کرنی ہے دوسرا میری اطاعت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پیغمبر اللہ کے حکم کے مطابق سکھا رہا ہے جو کچھ سکھا رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں نہیں رسول جن نے رسول کی اطاعت کی فقط اطا اللہ اللہ کی اطاعت کی تی. قیامت جی دن امت کے آمال تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لی جائے گی آپ شاہد اور گواہ بنا کے کھڑا کیتا جائے گا عَلَيْكُمْ <شَهِيدًا> اللہ فرماندہ نے گواہ میں اپنے رسول نو مقرر کرنا علیہ وسلم ہر امت مال گواہ امت کا رسول اس امت دبی گا اللہ اس نبی کو لوگ کہ اے تو امت دے نے یہاں امل نے, نے. تھی ذرا دیکھ کے اے دستے چلے جاؤ کہمل تے طریقے دے مطابق ہے کیڑا کہ عمل تو طریقے دے خلاف ہے. جس عمل نو کسی پیغمبر اور رسول نے اپنی سنت کے مطابق قرار دے دیتا اللہ دلہ ہاں دان دی قدر و قیمت مل جائے گی جس عمل پیغمبر نے اپنی سنت کے خلاف قرار دے دیتا وہ دا در کہ اللہ دیہ ہاں کچھ ملے گا نہیں بلکہ وہ دے سزا ملے گی اللہ یہ گئے کہ میں تے نمونہ ایس پیغمبر نا کے بھیجا تو تے عمل کتوں لیا اور کنے نمونے کے مطابق اختیار کیا بات ذرا بڑی غور طلب ہے پیغمبر جانا ہے کہ دسو جی یہ عمل یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں حدیث اندر ایک واقعہ آ ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما آپ ساتھی دونوں وزیر آپ ہیں اے زمین اندر وزیر ہیں ان دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ سے بیٹھے نے تو دا ایک ورق اتنے مل گیا جس طرح بعض اوقات ردی پی ہوں اسی دیکھ کے کوئی چیز کھڑ کے پڑھن لگ پک ورق تو دا مل گیا انہوں نے وہ دیکھنا شروع کر پڑھنا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے آپ کے چہرے مبارک سے عجیب و غریب قسم کے آثار نمایا ہو گئے جس طرح کسی چیز ناپسند کیا جاتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے حضرت عمر بے خبر نے وہ پڑھ رہنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ویل دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سے سمجھ گئے فوراً عرض کرتے نے اما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انور کی طرف نہیں دیکھ رہا یہ سن کے حضرت عمر نے جس ویل آپ کے چہرہ مبارک کی دی طرف دیکھا تو سمجھ گئے غصے آسار ناراضگی کا اظہار چہرے تو ہو رہا سی فیارل پر دینے رضیتو باللہ ربن و بالاسلام دینن و ب محمد نبین و بی روایت و ب محمد رسولن صلی اللہ علیہ وسلم رضیتو باللہ میں اللہ ترازی ہو گیا ربن انہوں اپنا رب تسلیم کر کے یعنی اپنے ایمان میں اظہار کر رہنے عمر بن خطاب رضی اللہ میں اللہ ترازی ہو گیا انہوں اپنا رب تسلیم کر کے وب اسلام دین اور میں اسلام تو راضی ہو گیا انہوں اپنا تسلیم کر کے محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا آپ اپنا نبی تسلیم کر کے یہ جسے انہوں نے کلمات کہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر رضی اللہ علیہ وسلم تُو تے میرے تو پہلے اتر والے ایک نبی جی کتاب سی او دا ایک ورق پڑھ رہا تھا موسا تے اتن والی کتاب دے ایک ورق رہا تھا فرمایا اگر اس کتاب دا حامل جنہیں یہ کتاب اتری سی یعنی موسا علیہ السلام اگر اج او موجود ہوں زندہ ہوں جی دیر تک میرا کرنا پڑھ کے میری اطلاع اور پرنا برداری نہ کرتے اللہ جہاں موسا بھی نجات نہیں سی ہو سکتی پیرمبر دے مقابلے اندر کسی دوسرے دی بات نو سننا کسی دوسرے دی بات نو تسلیم کرنا کسی دوسرے دی بات تے عمل کرنا اے اپنے آپ گمراہی اندر لے جانا ہے یہ تو بڑی بد نصیبی اور بدکسمتی ہو کسی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے ہر دور اندر نبی متا بنا کے پیجیا ہے نبی کی اطاعت لازم قرار دیتی ہے نبی تو سوا کسی دوسرے کی گل سنی نہیں جا سکتی منی نہیں جا سکتی امام مالک رحمت اللہ علیہ نصف صدی تک پناہ سال تک تقریباً مسجد نبوی اندر بیٹھ کے حدیث کا درس دن دے رہے ہر روز صبح اپنے کلام اپنے شاگردانوں جس ویلے سبق دن لگتے پڑھا لگتے سب تو پہلی بات یہ فرما دے کہ ساری دنیا دے انسان ان کی حیثیت یہ ہے کہ او دی کسے جا لیکن ایس قبر اندر جی ہستی آرام فرما رہی ہے ساری زندگی دی ایک بات بھی ایسی نہیں جن کو ٹکرایا ج ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی بات نکرایا جا سکتا ہے لیکن اس ہستی ایک بات بھی آئی نہیں جن ٹکرایا جا سکتا یہ سب تو پہلے ارشاد پرما دے اپنے تو بات یہ ہے پروایا ما واطح آہ لہ کان وا اگر آج موسا موجود ہوں کہ جن دیر تک میرے تو ایمان لیا کے میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری نہ کر دے موسا کی دی اللہ دیہ نجات ممکن نہیں اے عمر، تو تتر والی ہو دیتے کتاب دا برف پڑھ رہے تو یہ سارے واسطے بہت بڑی تعلیم دا ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تو ہٹ کے کسی بڑے تو بڑے شخص کسے معروف تو معروف شخص کی بات بھی تسلیم نہیں کیتا کیا جا جاضی نہیں ہو سکتا اللہ حضرت, فا... حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کر کردی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہا شخص کوئی ایسا عمل لے کے قیامت دے دن آیا جہدے سارا حکم نہیں یعنی جہاں اسی نہیں دسیا بارے اندر اسا کوئی تعلیم نہیں دیکھی رقم فرمایا اللہ دے ہاں جس ویل او عمل پیش گا کہ او عمل کرنے والے منہ مار دیتا جائے گا قابل قبول نہیں گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق نہیں ہو آپ دی سنت دے مطابق نہیں من آدا سافی امرنا آ گا لئی سا دن ہو تو ہوگا رب دج اگر سوچا جائے تو بے شمار ایسا چیزاں سانو مل جانگیاں گیا جنہوں دین دا حصہ اور دین دا جل سمجھ لیا ہے حالانکہ انہا دا دین دین تعلق ہی کوئی انہوں کا کوئی رشتہ ہی نہیں کوئی واسطہ ہی نہیں دین تو مکمل ہو گیا تھی سن ہجری دس اندر حجت الوا دے موقع تھی اکمل اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ اج کے دن میں کرتا اللہ نے دین مکمل کر دیکن بختی کی بات یہ ہے کہ سانح کے اس فرمان سے یقین ہی نہیں آیا کوئی شریف نقص آدمی کوئی مستری مکان بنا او مالک نو لو جی میں مکمل کر کہ او دی شراپت نو کرافت رکھد ہو آدمی تسلیم کر ہے قبول کر ہے کہ یہ اپنی طرفوں جو بھی اندر کمی یا نقص یا ضرورت ہو سکتی سی وہ پوری کر دیتی ہوئے گی یہ بڑا شریف آدمی ہے اے کہہ رہا ہے کہ میں مکان نو مکمل کر دیتا ہے وہ بھی اسی تحسی سے یقین کر لینے ہیں وہ بھی بات مطمئن لینے ہیں لیکن اللہ نے اسی اس مستری دے برابر بھی درجہ نہیں دیتا جنہیں دین مکمل کرندہ اعلام کر دیتا کہ میں دین مکمل کر دیتا اسی دی لگے ہوئے ہیں کہ یہ دے اندر کچھ نہ کچھ اور شامل کر دیتا جائے کوئی چیز یہ دے چو کٹ دیتی جائے کیونکہ اے اکل دے مطابق نہیں اے انہوں اکل تسلیم نہیں کر دی اے انہوں دماغ درست نہیں سمجھ گا نو وقت زبان تو اے الفاظ بولتے ہیں اور اکثریت ایسی ہے جہی اپنے عمل والا یہ سابت کر رہی ہے کہ اے بات قابل قبول نہیں ایک تسلیم کرنے لائق نہیں اے یہ عمل نہیں ہو سکتا اے اس دور اور اس زمانے اندر صحیح ہوگی اب اے بات نہیں تسلیم کی تھی جا سکتی دین اوس اللہ نے نےجیا ہے جا اس دور نو بھی جانتا تو پہلے ادوار بھی او دے علم اندر تو وہ والے بھی ہر موقع نو اللہ جانتے ہیں انہیں قیامت تک واسطے دینجیا ہے نہ کسے خاص علاقے واسطے نہ کسے خاص وقت واسطے قیامت تک واسطے اور ساری رو زمین دے انسانوں واسطے جہرا شخص یہ کہہ ہے کہ یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی ابھی وہی عقل صحیح تسلیم کرنے واسطے تیار اللہ دا بھیجا ہوا دین ہوگی محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا لا ہوگے آپ تک پیش فرمایا ہوا ہوگے تو پھر کوئی بدبخت کرے کہ عقل تسلیم نہیں کرتے پیغمبرجے اللہ نے اس واسطے اللہ کے حکم کے مطابق او نبی فرما کیتی جائے, او نبی اطاعت کیتی جائے اور اسی چیز انہوں نے اطاعت اندر ہی اپنا فائدہ سمجھا جائے جو حکم پیغمبر دے جو نمونہ پیغمبر پیش فرما درد ہی فائدہ سمجھا جائے یہ بھی نہیں کہ مجبورن کسی بات تسلیم کر لیا جائے اللہ ایسا دین بھی پسند نہیں کہ آدمی مجبور ہو جائے کہ ہوں میں کروں جی یہ بات ہی مننی پے گی نہیں بھائی اسلے منہ تسلیم اللہ پرماند نے کہ دلوں خوش ہو کے اس بات نسلیم کر جدمی دلوں نہیں خوش ہوں اللہ دے کسی حکم سے اللہ دے پیغمبر دے حکم سے ادو تک وہ مسلمان بن نہیں سکتا ادو تک وہ ایماندار ہو نہیں سکتا اللہ تو بہتر بات ہوئی ہو سکتی اللہ دے پیغمبر تو بہتر نمونہ کون پیش کر سکتا دلوں تسلیم نہ کرنے کا مطلب اے ہے کہ شاید اے یہ کوئی بہتر ہو چیز بھی ہو جی مجھے ملی نہیں یا جہاں تک میں پہنچ نہیں سکیا جدو آدمی دلوں تسلیم کرتا ہے اللہ نے بڑے پیارے انداز اندر فرمایا فلا ورب کا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو تو عدے رب دی قسم ہے بڑا ہی پیار کا انداز ہے محبت بہیا انداز ہے اے فرمایا کہ میں نو اپنے رب ہوں دی قسم ہے بلکہ فرمایا میں نو تو عدے رب دی قسم ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمنون اے لوگ مومن نہیں بن سکتے اے ایماندار نہیں ہو سکتے منہ کا فیم سا وقت اپنے ہر ہاں معاملے اندر جدی اندر بھی انہوں کوئی شک پہ جائے کوئی تنازع ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی اختلاف رائے ہو جائے کوئی معاملہ ہو اپنے اس معاملے سامنے نہیں لے آتے نہیں کر دیں دوسری آئے تندر اس طرح فرمایا اے ایمان دا دعوی کرو اپنے آپ مسلمان کہلاؤ والا تنازع تم فی شائی ان جدو کوئی تنازع ہو جائے کسی چیز کے بارے دن ہوئے رات ہو صبح ہوئے شام ہو, ہو سفر ہوئے ہزر ہو صحت ہوئے بیماری ہو تنازع تم فی شاہی ان بھی جدویڈا کسی معاملے اندر تنازع ہو جائے اختلاف رائے ہو جائے اور رسول اپنے اس اسگڑے اللہ کی عدالت اندر لے آؤ اور وہ او رسول دی عدالت اندر لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ادالت نہیں ایک عدالت ہے تھی رجوع کرو اللہ کی طرف اور وہ او رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم یعنی او دا فیصلہ قرآن واسطے تو آٹے سامنے اللہ دی کتاب موجود ہے اللہ دے پیغمبر دا ارشاد اور فرمان موجود ہے قیامت تک دے ایمان دا دعوہ کرنوال لوگانو اے حکم دے دیتا کہ تو آٹا فیصلہ صرف اللہ دے اللہ دے رسول دی عدالت چھو ہونا چاہید ہے کوئی دوسری عدالت تو آٹے لی قابل قبول نہیں ہونی کہ مدینہ منورہ اندر بارش ہوئی بارش کا پانی اکٹھا ہو کے ایک رستے تو چل پیا جس ویل وہ پانی چلیا چل جس گزر تو وہ پانی جا رہا سی. پہلے ایک یہودی کی زمین رستے دا وہ ہے منافق اللہ بن ابئی سردار ہے مدینہ جی تو نفاق دا پودا اگیا اور پھر او خوب بڑھیا پیلیا کھولیا اپنی بدبختی انتہا پہنچیا <coughs> ہو گیا یہودی کہ بظاہر حقیقت منافق کا یہودی نے یہ کہا کہ پہلے پانی میں استعمال کرانگا وہ منافق کہنے لگا نہیں پہلے پانی میں استعمال کرانگا جھگڑا ہو گیا جس سے ویل کوئی بات طے ہوئی نظر نہ آئی تے یہودی نے یہ کہا کہ تھی ہو سا پیغمبر بڑا عادل ہے بڑا منصف ہے تے چل تے پیغمبر کو فیصلہ کرا لینا جو فیصلہ کر دے مجھے منظور یہ یودی کہہ رہے ہیں تو ہوں بظاہر مسلمان اور در پردا منافق جیڑا تھی وہ اس بات نو قبول کرنے تیار نہ ہوگی انہیں بہانے بنانے شروع کر دیتے کہ نہیں اتنے ہی کسی دل, دل کر لینی اتنے ہی پوچھ لینا کسی اور ہو فیصلہ کرا لینا یہودی نے کیا نہیں تھا پیغمبر ہی فیصلہ کرے گا میں نو قبول ہے جو کر دے صلی اللہ علیہ وسلم آخر مجبور ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئے آپ نے دونوں کے بیان سنے کہ فیصلہ یہودی نے حق اندر دے دیتا کہ دمین زمین چونکہ پہلے آدھی ہے اور وہ او پانی کسے دی ملکیت نہیں اللہ نے بارش کی تھی او دا پانی زمین رستے اندر پہلے یہ بھی آدھی ہے لہذا پہلے یہ استعمال کرے جیڑا جا تو بچ جائے وہ توں استعمال کرے جس ویلے یہ فیصلہ آپ نے فرما دیتا یہی سے خوش ہو گیا اور انہوں یقین سی کہ فیصلہ حق ہی ہوگا سچ ہی ہوگا اللہ سے ایمان نہیں, آئے تھی اس واسطے نہیں, کہ نہیں آپ کو شبا سی اہل کتاب یہودی اور عیسائی محمد اللہ اللہ پہچان اولاد آئے حسد کی وجہ کی وجہ نال دشمنی اور عجاوت کی وجہ اور حسد کی سب تو بڑی وجہ قرآن نے یہ بیان کی کہ یہ رسالت اور نبوت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اندر چلتی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ اللہ نے رسالت اور نبوت کو اسحاق علیہ السلام کی نسل اندر چلایا اور ایک حدیث اندر آؤں ہے کہ اللہ نے ستر ہزار نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو پیدا کی تھی ستر ہزار نبی یہودی ہے کہہ رہے سن کہ یہ رسالت کا سلسلہ تے اسحاق علیہ السلام دی نسل اندر جاری سی یہ اچانک اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اندر کس طرح منتقل ہو گیا کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل دی اولاد ایک وجہ تے اے دسی قرآن دوسری وجہ اے دسی آ کے پوچھتے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے تے تا فرشتہ وہی لے کے آدھا ہے رسول مقبول صلی اللہ کسی دی دی بزرگ دی صحبت اندر کچھ وقت گزارن کا موقع مل جائے تے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اور نیکی دے طریقے نیکی دیا باتاں آدمی سکھ دے دیکھتا ہے طبیعت اندر ایک سرور پیدا ہو عمل کر کے اللہ کے قریب پہنچتا بندہ کسی نیک دا کول نیک دی مجلس اندر بیٹھ کے حضرت جبریل علیہ السلام دی خوشبختی اور خوش نصیبی ذرا ملازہ ہونا ایک لکھ 24 ہزار نبی سہت ملی ہر نبی دے پاس جبریل ہی وہی لے کے آ گئے اور اللہ نے انہوں دی دیات کا اعلان قرآن اندر کیتا ہے بڑا دیاتدار بڑا امانتدار فرشتا آپ فرما دے کہ جبریل ہی میرے پاس وہی لے کے ہے اللہ کا پیغام جبریل ہی لے کے ہے کہ یہودی کہہ دیں اگر دے تو علاوہ کوئی ہوتا لے کے آ گیا تو اتنی تاریخ رسالت نبوت نن لیں گے تسلیم کر لیندے گے جبریل سے ساڈا پیو ددے تو لے کے دشمن ہے وہ نہ لا ہوا اسی ابھی منسے تیار نہیں نوجوان اور او دشمنی کی سی جبرین اللہ دی حکم کے مطابق کرتے رہے نا جو کچھ کرتے رہے فرشتیاں اللہ فرماس فرشتیاں اللہ جو حکم دینا ہے انہ نے کدی بھی اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جس طرح حکم دیا ہے جو حکم دیا ہے وہ مطابق ہی کام کر دیں وہ دشمنی یہ بیان کر دے کہ جبریل سڈے باپ ددے کو کوہے دور نک کے لیا سی اللہ حکم دیندے کہ جبریل یہاں نا فرمانا ڈراؤ واسطے ذرا ہوں کوہے دور چکو بستیاں لے آؤ حضرت جبریل السلام اسلام کوہے تور نے جس طرح بدل چھا جانا اس طرح پہاڑ انہوں بستیاں آ جانا ڈراؤ واسطے کہ شاید عباد بات آ جان اپنیاں شرارتوں چڈ دین اللہ دی طرف رجوع کر لے جس وی وہ دیکھ دے کہ پہاڑ سر سے آ گیا ہے اگر گرا یہ سا کچھ باقی نہیں بچے گا سجدے پہ جان دے اور شروع کر اور دے انا وا اطا سمعنا ونا اللہ تیرا پیغام سن لیا من لیا سن لیا من لیا،, لیا،, لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ان شریر واقع ہوئی اے امت اور اے قوم اللہ شاندار کہ سجے اندر تے پہ ہی نظر اتنے کر کے دیکھ دے جے تے پہاڑ سر تے موجود ہوں خطرہ باقی تے نا نا رہندے کہ سن لیا نہ من لیا تے جے پہاڑ پیچھے ہٹ گیا ہوں خطرہ چل گیا ہوں سجدے تو اٹھن تو پہلے ہی کہہ دیں سمے نہ ہوا سی ضرور سنیا سی لیکن منیا نہیں تیرا حکم سنیا تھی لیکن منیا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل ساڑا دشمن ہے اگر کوئی بات تسلیم کر لیں اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ آپ جبریل دے دشمنوں یہ فرما دبریل اپنی مرضی آیا ہے نہ کوئی اپنی آ کے بیان کی طرف لے کے آیا, ہے، اللہ, لے کے آیا ہے. اللہ نے پہجی ہے جبریل آیا ہے. تو اگر دشمنی کرنی ہے تو پھر اللہ نل کرو جبریل نل کیوں کر دن کان ادب اللہ ہی پرما جڑا اللہ دا دشمن بن گیا اللہ دے فرشتیاں دا دشمن بن گیا اللہ دے رسولوں دا دشمن بن گیا ابو بل کافرین اللہ ایسے دا دشمن جی اللہ نے دشمنی تو نہیں کی رہی تو وہ دے سن او جان دے سن یہ یقین سی کہ محمد صلی اللہ میرے سچائی کا یہودی تے خوش ہو گیا تے اس منافق نو اگ لگ گئی رسے اندر کہنے چل چل لگا کہ یار ذرا خیر جا عمر بڑا سیاح آدمی رضی اللہ تعالی اس فیصلے تے عمر کو ذرا نظر ثانی کروا رہی ہے یہودی نے شرمندیاں کی تا کہ پیغمبر دے فیصلے سے امتی نظر ثانی تینوں ہیا نہیں آ گئی لیکن او اسرار کرد ہے کہ نہیں عمر بڑا سیاح ہے بڑا عقل مند ہے بڑا جہان دیدہ ہے ذرا او دے سامنے اے رکھیے تو سہی بھلا او کی فیصلہ کرتا ہے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ جا کٹکھٹایا وہ باہر تشریف لے آئے اس منافق نے جلدی جلدی گل بات شروع کر دی کہ دیکھو جی جدوں دے اسی اسلام لے آئے مسلمان ہوئے یہ لوگ سان تن کرتے یہ کوئی موقع ہتھو جان نہیں چاہیے سان پریشان کرنا ہوں بارش کا پانی کہ یہ مجھے استعمال نہیں کرنا اس یہودی نے کیا عمر اس مقدمے کا فیصلہ حضرت عمر فرمان لگے اچھا. نبی کریم صلی اللہ نے فیصلہ فرما دیتا ہے انہیں کیا ہاں اور میرے حق اندر کیتا ہے. حضرت عمر فرمان لگے پھر مینو فیصلہ کر دیا دیر ہی نہیں لگنی رہی بڑا اچھا کیتا تص اندر گئے تلوار لے آئی اور آ کے اس منافق کی گردن اڑا دیا ہوا فرمایا آ گا کبا لمن لم یار کا بے قبا اے محمد صلاحیت محمد دا فیصلہ قبول نہ ہوئے عمر دا فیصلہ وہ ہک اندر اور گردن اڑا دن کوئی معمولی واقعہ نہیں مدینے دیا گلیاں اندر شور دفاع ہو گیا منافک خوش ہوں پھر اسلتے پھرتے ہیں کہ اج عمر قابو آ گیا تو بڑے تنگ سو اپنے لگ گئے لے ہٹے وہ خوشیاں منا دے پھرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویل اس کے دا علم ہویا آپ تک خبر پہنچی تھی آپ کی آخی چار و کتار آنسو چل پائے اللہ یہ ہو گیا اللہ کی بن گیا یہ عمر تھی او عمر ہے جیڑا میں تیرے پلو چھولی ایسرہ اچھی کر کے میں دامن پھلا کے لے آسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیہ اندر دعا کی سی اللہ جے تو اسلام دا بول بالا چاہنا ہے مسلمان نبی عزت چاہنا ہے سادہ کوئی بکار چاہنا ہے تے عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے عمر بن حشام نام سی ابو جہل اللہ امر بن ہشام مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب نو اسلام نصیب کر دے اللہ نے عمر بن خطاب کی قسمت اندر یہ نعمت رکھی ہوئی تھی اسلام قبول کر لیا آپ رو رہے تھے فرما رہے نے اللہ اے عمر تے تیرے کولو من کے لیا دامن پھیلا کے لیا سر اج امر کو ہو گیا اجے اے احساسات نے مدینے دیا گلیاں اندر شور پیا ہوا ہے جبریل علیہ السلام قرآن مجید اے آیت لے کے فلا يؤمنون کا ما شجر اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ مینو تب کی قسم ہے اللہ فرما رہے یعنی نو اپنے اللہ ہون دی قسم اے ادو تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جدوں تک اپنے ہر معاملے اپنے ہر نو اپنے ہر تنازع تھی خدمت اندر لے آ کے پیش نہ کردل سے منصف اور جج مقرر کر کے تے فیصلے دلوں جاؤ قبول نہ کر سو ملا یجدو فی دھی ان سے ہم جو فیصلہ تھی فرما دن اندر اپنا نقصان نہ سمجھ کے مینو تے نقصان ہو گیا میرے سے پلے رہا ہی کچھ امر نے جو کیا مینو منظور اور مینو پسند سی عمر نے ایک منافق نو قتل کیا عمر نے کسی مسلمان نو نہیں مارے پیغمبر کا فیصلہ ہوے تو پھر امر نظر نظرسانی کروائی جائے اب بھی اس قسم کے معاملات موجود نہیں لیکن اسی کدی احساس اور شعور تو کم نہیں لیا الا جس دیا پیغمبر کی دی سنت پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی فرمان پیش کیا جانے سن کے پڑھ کے مجبور ہو کے کہ یہ حدیث ہے پیغمبر کا فرمان اور دل ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں قبول نہ کرتے ہوئے زبان کو اس قسم دے الفاظ پہ دیتے جان نے کہ یہ حدیث تو ٹھیک ہوگی لیکن میرے امام کا مسلک یہ نہیں ہے میں چل فلاں امام کا پیروکار ہوں میرا مسلک یہ ہے یہ حدیث ٹھیک ہوگی لیکن میرے امام کا مسلک یہ نہیں ہے اللہ اج بھی اگر کوئی عمر ہوں گا تینوں دس دینا کہ تیرے امام دا مسلک یہ ہے یا نہیں ہے اللہ سڈے اندر ایسی غیر سے ایمانی پیدا کر دے کہ پیغمبر کے مقابلے اندر کسی ہوئی بات نو سنیا بھی نہ جائے قبول کرنا چاہیے کنار سننا بھی گارا ای نہ نشانی ہے ایمان کی علامت ہے کہ جو مقام اللہ نے پیغمبر دے دیتا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا وہ کسی دوسرے کو نہیں دتا وَمَا مِن رسولٍ إِلَّا بِإذن اللہ, اللہ فرمان دے نے کہ رسول ہی نے. کوئی رسول نہیں اطاعت فرض نہ کیتی بے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے دے رکم کے دے پیغمبر اپنی مرضی اپنی طرفوں کوئی بات نہیں کرے گا اللہ دے حکم لوگ بولتا ہے اللہ دے حکم لوگوں سنا تو دے پیغمبر دی حتا فرض کر دی گئی لازمی قرار دے دی گئی بات ہر یہ ہے کہ آؤ ابھی اپنے اپنے اندر باندھر چانکیے اور اپنا جائزہ لئیے اپنا محاسبہ کریے کہ اے پیغمبر دی سنت پیغمبر دی بات کن تسلیم کی ہوئی جنہوں اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے امر جیجن جی نواہ بنا کے کھڑا کرنا ہے قرآن مجید جی یہ آیت جس ویلے آئی فقیفا اضا جما نا ہم لے ملا اس ویلے لوگوں کا کی حال ہوا فقیفا اضا جما نا ہم لے آؤ ملا رہی کی حالت ہوئے گی جس وی اس دن جمع کر لو گے جی اندر کوئی شک اور شبہ نہیں رسول الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اے حالت آئی کہ اے پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہ بنا کے ابھی کھڑا تو تھی گواہی دو کسی امام کولو کسے محدث کولو کسے بڑے تو بڑے شخص کو گواہی نہیں لے جانی گواہی لی جانی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ویلے حوضے کوسر سے میں اپنی امت پانی پلا رہا گا اللہ سانو بھی اندر شامل فرما لیا اللہ میں راج دی رات آپ نے دو نر بڑی تیزی نل، پانی چل رہا ہے اگے جا کے آپ شام کی شکل اندر اس طرح گر رہی نے دو نران دیکھیں جنت ادھر جبریل نے امیر نوچیا النہران یا راجریل جبریل یہ نہران کتوں آ رہی نے پانی کتنے گر رہا ہے کدھر تو رہا ہے ارض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جس دن تو یہ کائنات بنائی ہے جنت جہنم نیا نہر جنت چوس دن دیا اللہ نے جاری فرما دیتی ہیں جنت چہرہ جاری نے کہ اندر پانی گر رہا ہے آپ کے حوضے کو یہ قیامت تک وہ وہ کدو تو اللہ نے کائنات بنائی ہے جنت اور جہنم بنائی ہے ادو تو وہ نہر جاری نہیں حوض اندر پانی گر رہے ہیں اللہ فرمایا میں اپنے حوض کسر تو پانی پلا رہا گا امت اس پانی کی سب سے بڑی خاصیت جی بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ قیامت دا دن پناہ ہزار سال لمبا دن ہے پا ہزار سال لمبا دے پر مہنگ میرے ہالدے تو ایک دفعہ پانی مل گیا لا یز نہ آن ہزار سال گزر جائیں گے نہ انہوں پھر پیاس لکے گی لگے گی نہ بک لگے گی میں اپنے ہالدے کوسر پانی پلا رہا ہوا گا میں دیکھاں گا فرشتیا کہ جماعتوں جماعت گروہاں گروہ اگے بڑھن کی کوشش کر رہے ہو گھر اسے پیچھے ہٹا رہے ہو اس دن ہر امت دی ایک خاص علامت اور نشانی ہوئے گی جس نشانی نو دیکھ کے پیغمبر پہچان لیں گے کہ اے میرا امتی ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے ایک خاص نشانی ہو گی ضروری تو نہیں نا کہ ہر پیغمبر نے اپنے ہر امتی نام ملاقات کی ہونے دیکھا ہو رہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے رکھ لو صحابہ بھی ہوئی ہے. صحابہ نے آپ ملاقات صحابہ صحافہ دیکھا ملاقات نہیں ہو سکی قامت تک کن ایماندار اور مسلمان لوگ ہو گے جنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات نہیں کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات نہیں کی. اللہ ایک نشانی اور علامت کر دیں گے ہر ہاں نبی نو او دے امتی وہتی جل وہ اپنے امتی پہچان لے گا. پر مایا میں دیکھوں گا کہ لوگ اگے بڑھن دی کوشش کر رہے ہونگ گرشتے پیچھے ہٹا رہے ہونگے میں جس جسے غور دیکھاں گا تو وہ لوگ ہونگے جنہوں نے اللہ نے وہ او زمانہ اور وہ او دور دتا ہے جہاں میری نبوت دا دور ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت آپ کے رسول بنن تو بعد اون والے لوگ میں دیکھ کے پہچان کے فرشتے نواں گا اللہ د ملائکہ اے فرشتے ہوم اسی ہا بھی ہم اسی ہا بھی یہ تو میری امت سے لوگ نے میری امت زمانے کے لوگ انہوں پیچھے کیوں ہٹا رہے ہو اگے کیوں نہیں آؤ دے نشیم کر لو یہ بات اگے کیوں نہیں آؤ دیں گے تھی یہ پیچھے کیوں ہٹا رہے ہو اللہ دے ملائکہ اور فرشتے کی کہیں گے آپ کو لا کدری ماں دسو کا یار اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دا دور وہی یہ جڑا آپ دی نبوت کا دور ہے یہاں کا زمانہ آپ دی رسالت کا زمانہ ہے اے آپ دے رسول بننے آئے اللہ نے آپ نے ہی انہی بھی طرف نبی بنا کے پیجیا اِنَّكَ لَا تَجْرِي مَا اَحْدَسُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اللہ دا دین پیش فرما کے اُدھا عملی نمونہ سے آپ کے سامنے دکھا کے سے واپس تشریف لے آئے اللہ نے آپ نے بلا لیا آپ نے پتہ نہیں کہ انہی نے آپ کے دین اندر کڑی کڑی نمی بات ایجاد کر کے شامل کر دیتی اور داخل کر دیتی ایک پتہ ت فرمایا کس میں اے سنا گا کہ, سی نا کہ مستری کہہ دے میں مکان مکمل کر دے وہ شرافت نو سامنے رکھ کے سمجھ جانے من لینی کہ ٹھیک ہے انہیں مکمل کر دیا گا اللہ نے دین نکمل اعلان کیتا ہوا لیکن سنوین ہو نہیں آیا الاشا فرشتے جس جی اے یہ دسنگ کہ آپ تو بعد انہوں نے دین اندر نظر نوئیں اجادت کر لی نوئیں چیزاں شامل کر لی میں بھی کہہ دیاں گا پسخ کلو کل, کل اچھے بھی نہ کھڑا رہو کسی ہو اس وجہ پتا چلے گا کہ نبی جی اطاط فرض سے یا کسی ہو متا نبی نو بنا کے بھیجا یا کسی ہو وما اللہ اللہ فرمایا اصا کوئی رسول کوئی نبی ایسا نہیں پیجیا فرض نہ کیتی اللہ دے حکم دے دلک نبی آ کے دسے گا اللہ کا حکم نبی اللہ کا نمائندہ ہوں نبی نو اللہ بھیج دا ہی اس واسطے کہ وہ جا کے تعلیم دے کے ایسا چیزوں راضی ہوں جی ایس اللہ ناراض لوگ آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم حاصل کر دے اپنی سابقہ زندگی دے گناہ گنا کر دے کہ سڈے کولتی ہوئی یہ غلطی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں توبہ طریقہ سکھا کے بندے بھی اللہ کو لے معافی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ کو لے معافی دے کہ اللہ تیرے بندے نے آ گئے نے کر دے اور اللہ معاف کر دینا لوا جہد اللہ تلوہ تلوہ فرمایا جب وہ معافی مانگ دے پیغمبر انہوں نے معافیا منگتا تو اپنے رب نو مہربان پاوے گا وفور گا توبہ قبول اللہ بھی اے بات نصیب کر دے کہ یقین کر لیے کہ اطاعت صرف اور صرف پیغمبر دی لازمی اور ضروری ہے پیغمبر تو ہٹ کے کسی بھی بات نو نیا اور تسلیم نہیں کیتا جا سکتا اللہ راضی گا کہ صرف پیغمبر دی سنت کے چلن والے شخص سے گا دوسرے شخص سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا اللہ مینو سنوں قیامت تک پکاؤ والے لوگانو سنت دا مکتبے بنا دے سنت دا محب بنا دے سنت سے عمل کرنے والا بنا دے و آخر دا وانا ان آخر ادا واہمد اللہ ابھی دیکھنے ہاں کہ کچھ چیزاں بڑا خوبصورت لباس پہنا کے سامنے پیش کیتا جاتا ہے اور شیطان کا ہمیشہ تو حربہ ہی یہ ریا کہ او انسان دے برے اعمال نو بڑی زیب و زینت نظر دے سامنے پیش کرتا ہے اللہ قران مجید اندر فرماندے ہیں اپا من زینا لہ سو اعمالہ فراہ حسنا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپ نے ایسے بد نصیب شخص نو نہیں دیکھا زے نہ لہو سو آوا لے ہی کہ جی بڑا خوبصورت کر کے وہ سامنے پیش کیتا کیا تے او اے سمجھن لگ کہ میں بڑے ہی اچھا کام کر رہے ہوں بڑیاں نیکیاں کر رہا انسان دی بدبختی دی دیا تین سٹیجاں نے پہلی سٹیج سے اے ہے کہ یہ کردہ گناہ کے کم ہے اور سمجھ دے میں نیکی کی کر رہا بات ڈال ہے کہ اگر تا پرمانی کرتا ہو سب کچھ پتا ہے نا پروانی کرتا ہوگا رہے تھوڑا جہا یہ احساس ہے کہ نہیں یہ کم تے برا ہے کم اچھا نہیں پھر دوسرے پاس لگا دینا ہے دوسری سٹیج یہ آ جاتی ہے یہ دل اندر یہ گل پا ہے کہ تو تنا تجربہ کار ہو گیا ہے اتنا ہوشیار ہو گیا ہے اتنا چالاک ہے کہ کم بے شک ترا ہی کر رہے ہیں لیکن خدا نو بھی نت نہیں لگتا تو کی کرنا اگر وہ پتا لگ جا تو تین نہ لینا پہلے تو یہ آدھا ہے کہ جی برے کم ہوندے تو تین فر لینا تو پھر ذہن اندر یہ بات بٹھا بچھا ہے کہ تو وہ بھی پتا نہیں لگن دیتا چیزوں چیز قرآن اندر اللہ بیان کرتے ہوئے فرمانے رہے ہیں اللہ دن کی اے منافق اللہ نو بھی تو کوشش کرتے ہیں کہ خدا نو بھی پتہ ہی نہ کرتے ہیں سارے ملک اندر یہ کم بڑی تیزی ہو رہا ہے کہ خدا نو بھی پتہ نہیں اسی کی کر رہے ہیں باللہ عوام نو تے کی پتا ہو ہونا خدا نو بھی پتہ نہیں تے جس ویل کتنے ٹھوکر کوئی لگے اے احساس ہونے شروع ہو جائے کہ نہیں کم بھی برا ہے سڈے کوال ہے این دولت ہے سادے کل سادے ساتھی ہیں کہ ہوں تھی تا خدا مل کے بھی سا کچھ نہیں بگاڑ ستے کچھ نہیں بگاڑ سکتے سل بڑی سہولت ہے پانی دی طرح پیسہ بہا سکتے سڈے بڑے ساتھی نے سڈے نال بہت بڑی طاقت ہے کیا یہ نعرے تیسرے سنتے نہیں رہندے طاقت کا سر عوام ہے یہ کی ہے العوام اللہ کا بھی ہم مقابلہ کر لیں گے خدا بھی دکھا سکے اتنے بدبختی دیاں شاید گزر رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے معافی منگنی چاہیے اللہ فرماندے انہیں رب تک میرساد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب عقل مند وہ جا دوسرے نو مار پہ دیکھ کے اپنی اصلاح کر لو اللہ سو اپنی اصلاح کروفی خطاب ابھی پہلا درجہ بھی گزر چکے ہیں بدبختی بختی کا دوسرا درجہ بھی گزر چکے ہیں اور تیسرا مرحلہ بھی گزر رہے ہیں کہ ہن خدا بھی سانو نہیں پکڑ سکتے نہ اللہ ایسی بدنسیبی تو سانو محفول سکے بچا رہے. آخری بات یہ ہے